فطرت اور اسلام دین فطرت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شعلح جو انسان کے خالق ہیں وہ انسان کی تمام ضروریات سے بخوبی واقف ہے اللہ جل شاہوں سے زیادہ انسان کی ضرورت سے کوئی اور واقف نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالی نے انسان کی ہر ضرورت کے پورا کرنے کے لیے کچھ جائز رستے رکھے ہیں دیگر دھیان میں جب تک وہ آسمانی ہدایات کے تابع تھے تو ان کے ہاں بھی ظاہر ہے اسلام سے ہماری مراد ہر زمانے کا برحق دین ہوتا جب موسا علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا تو جو ان کے پیروکار تھے جو ان کے رستے کے اوپر تھے ظاہر ہے وہ دین برحق پر تھے وہی اسلام تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا تو جو ان کے پیروکار تھے اور جو نبیوں کے طریقے پر زندگی بسر کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ وہی اسلام تھا جب بھی انسانیت نے جس زمانے کے اندر بھی نبیوں کی تعلیمات سے ہٹ کر خود سے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کی کوئی ترتیب متعین کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے بڑی سخت قسم کی چوٹ کھائی ہے قریب کے زمانے کی مثال کو لے لیجئے اور آسمانی مذاہب کے اندر مثال کو لے لیں کہ عیسائیت ایک آسمانی مذہب ہے اور تحریف سے پہلے درست بھی تھا جب ان لوگوں نے اللہ جل شاہوں کی کتاب میں تحریف کی اور اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑا تو پہلی انتہا ان کے اندر یہ پیدا ہوئی کہ انہوں نے رہبانیت کا رستہ اختیار کیا اور یہ شادی کرنا نکاح کرنا ان کے ہاں عیب بن گیا اور روحانیت کے لیے یہ اس کو مضر سمجھنے لگے اس لیے آج بھی عیسائی راہب عیسائی پادری اور ان کے مذہبی پیشواہ رہنما جو ہیں وہ نکاح نہیں کرتے اور جو عورتیں بھی ان کے اندر اپنی زندگیاں وقف کرتی ہیں دین کے لیے اور تبلیغ عیسائیت کے لیے وہ بھی شادیاں نہیں کرتی ننز جن کو کہتے ہیں وہ ساری عمر ایسی رہتی ہیں. وہ بھی بغیر نکاح کے رہتی ہیں. قرآن نے اس کو کہا کہ رہبانیت نب فما فمارا حق ریت کہ یہ وہ رہبانیت ہے جو انہوں نے خود سے گھڑی ہے ابتداروحہا یعنی یہ ان کی بدعت ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے اللہ چل شعر کی جانب سے ان پر یہ پابندی نہیں تھی اللہ نے ان پر یہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ تم نکاح مت کرو انہوں نے خود سے ایک تصور بنا لیا کہ نکاح کرنا روحانیت کے خلاف روحانیت اور نکاح جمع نہیں ہو سکتا اس لیے مذہبی رہنما نہیں کریں گے مذہبی پیشوا نہیں کریں گے عورتیں بھی نہیں کریں گی جو اپنے آپ کو دین کے لئے وقف کریں گی جن کو جنت کی گویا کہ اونچے درجات چاہیے وہ نہیں کریں گے اس کے نتیجے کے اندر قرآن نے کہا کہ فمار راؤ حق کا یہ انہوں نے یہ بدعت اور یہ دین میں اضافہ کر تو لیا ہے نکاح کے خلاف لیکن یہ اس کا اس کی رعایت نہیں رکھ سکیں گے اور رعایت نہیں رکھیں گے مطلب یہ کہ اس کا تقاضا یوگ تو یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ نکاح نہیں ہوگا جائز چیز پر پابندی لگائی تو ظاہر بات ہے کہ ناجائز مراسم تو بطریقہ اولا ان کے برے ہونے چاہیے کہ جب جائز طریقہ ہی غلط ٹھہرایا انہوں نے ناجائز طریقے کا تو سوال نہیں پیدا ہونا چاہیے اور آپ ذرا کلیسا کی دو ہزار سال کی تاریخ دیکھیں کس قسم کے وہ ناجائز بد کرداریوں سے بھری ہوئی تاریخ یعنی ایک جائز چیز کے اوپر جب پابندی لگائی اس کے نتیجے کے اندر ناجائز کے دروازے کھل گئے آپ حضرات بخوری واقف ہوں گے اس کی جو تفصیلات اخبارات کے اندر مختلف ادوار کے اندر آتی رہی ہیں اس کے نتیجے کے اندر ان کے بڑے بڑے پادریوں کو اپنے عہدوں سے معزول ہونا پڑا اس کی وجہ کیا تھی کہ فطرت سے انحراف فطرت کے رستے کو چھوڑ دیں اور جب اس کی رعایت تو کیا رکھنی تھی آج عیسائیت کے معاشرے کو یہ جو شادی کا ادارہ ہے شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے شادی کے نتیجے کے اندر نکاح کے نتیجے پیدا ہونے والا خاندان اور اس کے نتیجے پیدا ہونے والے رشتے اس کے نتیجے کے اندر پیدا ہونے والے باہم آپس کے مراسم اور تعلقات ایک گھرانے کا تصور اس حوالے سے آج آپ دیکھیں کہ دنیا عیسائیت کہاں کھڑی ہے پچاس فیصد سے زیادہ لوگ بغیر ازدواجی جائز ازدواجی تعلقات کے زندگیاں گزار بھی رہے ہیں اور بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں یہ بھی اسی فطرت سے انحراف کا نتیجہ ہے کہ کہاں وہ پابندیاں جائز چیزوں کو روک دیا اور کہاں یہ دوسری انتہا کے ناجائز اور جائز کے درمیان حد فاصل ختم ہو گئے اس کے درمیان کوئی چیز باقی نہیں رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح ان نکاح و سنت نکاح میری سنت اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ صرف میری سنت نہیں پچھلے نبیوں کی بھی سنت ایسے اس کو سنت الانبیاء کہتے سوائے دو تین نبیوں کے جیسے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دو تین انبیاء کے علاوہ جتنے بھی نبی گزرے ہیں سوا لاکھ پونے دو لاکھ سوا لاکھ یا دو لاکھ انبیاء سب نے نکاح کی سنت پہ اختیار کیا اس لیے اس کو سنت الانبیاء کہا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی سنت قرار دیا اور اس اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مراسم اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے تعلقات چاہے وہ دو افراد کے درمیان ہوں یا وہ دو خاندانوں کے درمیان ہوں اور اس کے نتیجے میں انسان پر واجب ہونے والے حقوق فرائض اس کی ایسی تفصیلات شریعت اسلامیہ کے اندر بیان کی گئی ہیں شریعت محمدیہ کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ آپ فقہ کی کتابوں کو اٹھائیں تو فقہ کی کتابوں کے اندر کتاب و نکاح کے نام سے مستقل طویل ابواب ہے پوری پوری کتابیں اور پوری جلدوں کے اندر اس کے احکامات بیان کیے گئے ہیں کہ نکاح کیسے ہوگا اور کیا اس کی ترتیب کیا ہوگی اور کن طریقوں سے وہ منعقد ہوگا اور اس کے نتیجے کے اندر ذمہ داریاں مرد کے اوپر کیا عائد ہوں گی عورت پر کیا عائد ہوں گی نیا گھرانہ جو بنے گا اس کی کیا تفصیلات ہوں گی جس طرح کہ اس رشتے کو قائم کرنے کی تفصیلات ہیں ایسے ہی اس رشتے کے ختم ہونے کی بھی کتاب و طلاق کے نام سے تفصیلات فقی کتابوں میں اس کے حکامات کن الفاظ سے واقع ہوگی کن صورتوں کے اندر واقع ہوگی کیا اس کی شکل کیا ہوگی یہ رشتہ قائم کیسے ہوگا اور یہ رشتہ ختم کیسے ہوگا اس دونوں کی جتنی تفصیلات شریعت محمدیہ کے اندر موجود ہیں کسی بھی روز زمین کے کسی اور مذہب کے اندر اس کا تصور نہیں ہو سکتا نہ زمینی مذہب میں نہ آسمانی مذہب کے اندر پوری مذاہب کی آپ آپ تقابل ادیان پڑھنے اور پڑھانے والوں کمپیرٹو ریلیجن پڑھنے والوں سے پوچھیں کہ دنیا کے باقی مذاہب اس بارے میں کیا کہتے ہیں کیا ان کے کی یہاں تفصیلات ہیں کیا ان کے یہاں ایسے اتنی جزئیات کے ساتھ اتنی تفصیلات کے ساتھ کہ اس کے آداب کو بیان کیا گیا ہے اس کی چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کیوں اتنی تفصیل ہے اس کے اندر کیونکہ یہ مسلمانوں کا سماجی ڈھانچہ جو مسلمانوں کا سوشل فیبرک ہے وہ اسی کے اوپر کھڑا ہوا ہے پورا تانا بانا اس کے اوپر بنا ہوا ہے اگر یہ چیز مسلمانوں کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی بنیاد ہل گئی وہ معاشرہ اپنی بنیاد کے اوپر خود آن گرے گا مغربی دنیا کو آج سب سے بڑی مشکل جو درپیش آپ پوری مغرب کا مشاہدہ کریں معائنہ کریں ان کو یہ مشکل درپیش نہیں ہے کہ ان کے ہاں تعلیم کا معیار خراب ہو گیا ان کو یہ مشکل درپیش نہیں ہے کہ ان کے ہاں ترقیات کم ہو گئی ہیں کوئی سائنس اور ٹیکنالوجی کا مسئلہ پیدا ہو گیا ان کے ہاں یہ مشکل نہیں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سیچویشن کا مسئلہ ہو کوئی ڈسپلن کا مسئلہ ہو کوئی قانون کی عملداری کا مسئلہ ہو ان مسائل سے اس وقت مغرب ان مسائل کا شکار نہیں مغرب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خاندان کا ادارہ تباہ ہو گیا خاندان کا ادارہ بکھر گیا ان کے ہاں اس کی ضرورت ختم ہوتی جا رہی ہے کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے اوپر تیار نہیں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اس قانونی تعلق کے نتیجے میں جو نکاح کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے فریقین کے اوپر طرفین کے اوپر دونوں کے اوپر اس کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور وہ بڑی اگر اس کی ان ذمہ داریوں کا احساس کیا جائے تو وہ بڑی سخت ذمہ داری ہے اس کی بڑی جواب دہی ہے تو چونکہ اور دنیا کے اندر جب یہ قوانین آئیں گے ایک معاشرے کے اندر جب اس کا رواج موجود ہوگا تو خود بخود اس کا جب لوگ خیال کریں گے تو یہ انسان پر کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں ایک کچھ اس کے اوپر ایک دوسرے کے حقوق عائد ہوتے ہیں انسان فطری طور پر اس سے آزاد رہنا چاہتا ہے اس کے نفس کی اور شیطان کی خواہش یہ ہے کہ اس پہ کوئی نہ ہو پابندی کوئی نہ ہو اور چونکہ یہ بظاہر ایک پابندی ہے لیکن اس پابندی کے نتیجے کے اندر ایک معاشرہ وجود کے اندر آتا ہے اس پابندی کے نتیجے کے اندر ایک خاندان اور تو خاندان سے معاشرہ بنتا ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نائوی شریعت میں اس کا اہتمام تھا اور اس کا اس قدر اہتمام مسلمانوں نے اس کو ایسے دل و جان سے قبول کیا اس چیز کو کہ آج آپ پوری اسلامی دنیا کے اندر دیکھیں پوری اسلامی دنیا کہیں پر بھی آپ چلے جائیں حتیٰ کہ ان دور دراز افریقی ممالک کے اندر بھی آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں سو قسم کی کمزوریاں ہوں گی سو قسم کے مسائل ہوں گے اور مسلمانوں میں بہت ساری ایسی چیزیں آئیں ہوں گی ان کے معاشرے کے اندر جو ان کے جو جس کی وجہ سے ان کے لیے کوئی نیک کی بات نہیں ہوگی لیکن پوری دنیا کے اندر اگر نکاح کا آ, کا طریقہ اور خاندان کا ادارہ اگر کہیں پر محفوظ ہے اور سب سے زیادہ آ, محفوظ ہے تو وہ اسلامی معاشروں کے اندر ہے پوری دنیا میں جہاں پر بھی کہیں کسی ملک کے اندر آپ چلے جائیں آپ مثال کے طور پر اپنے اس شہر کو لے لیں اپنے اس ملک کو لے لیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں اور بے شمار برا برائیاں ہوں گی لیکن ابھی تک نگاہ کے بغیر رہنے کا اور اولاد پیدا کرنے کا تصور ہمارے ہاں نہیں ہے آپ کسی ایسے خاندان کو گھر کو آپ نہیں جانتے مغرب کے اندر یہ عام آن بات ہے شادی کے بغیر جوڑے ساتھ رہ رہے ہیں بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں دو دو بچے ہو گئے تین تین ہو گئے چار چار ہو گئے کتنی مثالیں ہیں کہ تین بچوں کی پیدائش کے بعد والدین نے شادی کی بچے بھی شادی میں شریک ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی اور چار بتوں کی پیدائش کے بعد دی شادی یہ مناظر ان کے لیے کوئی ان کے ہاں یہ کوئی معیوب چیز نہیں رہی لیکن اسلامی معاشرے میں چونکہ اس کی اہمیت رہی ہے ہر دور کے اندر اور اس کے اوپر مسلمانوں کا اصرار رہا ہے اس کی برکت سے آج بھی اسلامی معاشروں کے اندر آپ دیکھیں تو یہ یہ انسٹیٹیوشن محفوظ ہے ہم نے جو کام غلط کیا وہ یہ کیا جو مسلمانوں سے جو غلطی اس کے اندر ہوئی کہ ہم نے اس کو جس کے اندر دو چیزیں تھیں ایک ایک سماجی معاہدہ تھا سوشل کانٹریکٹ تھا ظاہر ہے دو افراد کے درمیان ہوتا ہے ایک قانونی چیز ہے اور ان کے درمیان جب وہ ہو جاتا ہے تو دونوں کی رسپانسبلٹیز اور دونوں کے رائٹس دونوں کی کے فرائض اور حقوق وہ متعین ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اس لحاظ سے یہ ایک سماجی معاہدہ تھا ایک سوشل کانٹریکٹ تھا اور اس لحاظ سے یہ ایک عبادت تھی کہ امبیا علیہ و السلام کی سنت ہے اور نبیوں نے اس کا طریقہ بتایا ہے ہم سے جو غلطی ہوئی ہمارے معاشرے سے وہ یہ کہ ہم نے اس کے اندر سے جو عبادت کی روح تھی وہ ہم نے نکال دی آج آپ کسی شادی کی تقریب کے اندر چلے جائیں آپ کو کسی بھی طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ عبادت کی تقریب ہے کسی شادی کی تقریب کے اندر چلے جائیں آپ کو کسی بھی طور پر یہ لگتا ہے کہ میں کسی عبادت کے, کے لیے آیا ہوں دنیا جہان کی خرافات دنیا جہان کی لغویات فضول خرچیاں اور رسومات وہ ساری ہمیں جو جہاں سے ملی جس کلچر سے جس معاشرے سے جس مذہب سے جس سوسائٹی سے جو کچھ ہمیں مل سکتا تھا وہ لا لا کر ڈھو ڈھو کر ہم لے آئے اور لا کر اپنی شادیوں کے اندر اس کو شامل کر دی اس کا نتیجہ کیا بنا کہ ہماری شادیاں مشکل ترین کام بن گئی ایک عالم نے کہا کہ لکھا ہے کہ ایک بہت مشہور عالم دین تھے عالم عربی کے ان کی بڑی کتابیں بھی ہیں نام بھی ان کا معروف ہے جو دینی مدارس کے طلبہ بھی علماء بھی جانتے ہیں شیخ عبدالفتح ابوغدہ نام تھا تو وہ ایک دفعہ کراچی آئے تو اضر شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقیعی عثمانی صاحب نا بتبرکاتوں نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں ہم مہمان تھے کراچی میں تو کسی نے ان سے ایک صاحب آئے اور ان سے کہا کہ ازب دعا کریں میری دو بیٹیاں ہیں تو دعا کریں کہ ان کا ان کی اللہ تعالیٰ ان کی شادی کا بندوبست کر دے تو کہتے ہیں کہ شیخ نے پوچھا ان صاحب سے کہ کیا آپ کو رشتے نہیں مل رہے جو مطلب اس پہ پر پریشان ان کا میں بہت پریشان ہوں اس کے لیے ان کا نہیں رشتے تو مل جائیں گے لیکن بیٹی رخصت کرنے کے لیے جو پیسے چاہئیں گے دونوں کے لیے وہ میرے پاس نہیں تو وہ کہتے ہیں شیخ بڑے حیران ہوئے اور ان کا بیٹی رخصت کرنے کے لیے پیسے کیوں چاہیے آپ کو تو مولانا کہتے ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا حضرت یہاں پر ایک چیز ہے ہمارے ہاں جس کو جہیز کہتے ہیں اور وہ اس کے اندر جو ہے خاص طور پر شہری تمدن کے اندر اس کی مقدار بسا اوقات لاکھوں کے اندر پہنچ جاتی ہے ایک بیٹی رخصت کرنے کے لیے ایک آدمی کو کئی لاکھ روپئے چاہیے ہوتے ہیں کہتے ہیں شیخ اتنے حیران ہوئے کہ یہ کیا چیز آپ لوگ کے یہاں اس طریقے کے ساتھ آئی ہے ایک گھر, گھر تو اس میں کیا ہوتا ہے کیا گھر کا سارا ساز و سامان ہوتا ہے تو نہیں گھر کا ساز و سامان تو لڑکی کی ذمہ داری ہے اس کا گھر ہے تو یہ لڑکی کی ذمہ داری کب سے ہو گئی کہ وہ گھر کا ساز و سامان لے کر آئے گی اور پھر اس گھر کے اندر ڈالے گی تو پھر یہ یہ شادی ان کو یہ پتا ہے کہ اس کے اوپر شادیاں موخر ہوتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی باقاعدہ فہرستیں جاتی ہیں لڑکوں کے گھروں سے لڑکیوں کے گھروں کی طرف کہ ہمیں یہ یہ چیزیں چاہیے اور یہ چیزیں ہمیں درکار ہیں تو کہتے ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ اچھا آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے شادی کے نام کو اتنا مشکل کر دیا تو حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو ایک رسومات کا انبار ہے جو اس نام سے ہم نے اپنے, اپنے اوپر لاد لی اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ چیز مشکل ہو گئی حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی فقیر ہو اس کے پاس کچھ نہ ہو اگر وہ غنی ہونا چاہتا ہے تو نکاح کر لے ایک صحابی حضور کے پاس آپ نے فخر کی شکایت لے کر رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں میں بالکل فقیر ہوں فرمایا نکاح کر لوں نکاح سے تم غنی ہو جاؤ گے نکاح کی برکت ہوگی کیونکہ ایک ایک تمہارے ساتھ ایک جان اور مل جائے گی پہلے اکیلے تھے اب ایک خاتون ایک ایک لڑکی تمہارے گھر میں آ جائے گی اس کے ساتھ اس کی قسمت بھی آئے گی اس کے ساتھ اس کا نصیب بھی آئے گا تو پہلے ایک بندے کا نصیب تھا ایک بندے کا مقدر تھا اب کتنے بندوں کا مقدر ہو گیا دو بندوں کا مقدر جمع ہو گیا ایک سال دو سال جب بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تو اب ایک اور نصیب والا بھی گھر میں ایک اور نصیب گھر کے اندر آ گیا تو جو لوگوں کے مقدر بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا رزق بھی تمہارے اوپر بڑھے گا تو یہ تو فرمایا کہ فقیر نکاح کرے تو غنی ہو جائے گا آج کیا منظر ہے غنی نکاح کرتا ہے فقیر ہو جاتا ہے آپ کسی مطلب اچھے خاصے بیچارے یہ لڑکے تیس تیس سال کی عمر تک کماتے رہتے ہیں بائیس پچیس سال تیئیس سال کی عمر میں نوکریاں کرتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کماتے رہتے ہیں کماتے رہتے ہیں سات سال آٹھ سال یہ اپنی بچت کریں گے اور یہ آٹھ سال کی جو اس کی سیونگ ہے یہ ساری کس میں لگ جائے گی اس کی شادی کرنی ایسا ہے یا نہیں ہمارے معاشرے کے اور ایک باپ اس کی کمر اور دوہری ہو جاتی ہے اپنی بیٹیاں رخصت کرنے کے کی فکر کرتے ہیں یعنی مشہور ہے ہمارے ہمارے معاشروں کے اندر کہ جو شخص زیادہ جھک کر چل رہا ہے جس کی کمر دوہری نظر آتی ہے اس پر بیٹیوں کا بوجھ ہوگا اسے پوچھو اس کی بیٹیاں بہت ساری ہوں گی اس لیے یہ جھک کر چل رہا ہے اس بوجھ نے اس کے کندھے جھکا دی یہ اسلامی تعلیمات نہیں تھی حضرات صحابہ کرام اور ان کے معاشرے میں جو اسلام کا صحیح نمائندہ معاشرہ تھا وہاں شادی کوئی خبر ہی نہیں تھی یہ کوئی نیوز ہی نہیں تھی کہ شادی ہو گئی فلانے کی عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اشر مبشرہ میں سے ان بڑے صحابہ میں سے جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت ہوئی ہے صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو لباس کے اوپر ایک خاص خوشبو تھی اس کا ایک رنگ ہوتا تھا زرد رنگ کی خوشبو وہ دلہے دلہوں کو لگائی جاتی تھی رواج تھا وہاں کا صبح کپڑے پر دیکھے تو عبدالرحمٰن کے کپڑے کے اوپر وہ خوشبو لگی ہوئی ہے تو پوچھا کہ عبد الرحمان تم نے نکاح کیا کہاں ہے اللہ میں نکاح کیا کہا اللہ تعالیٰ تم نے اور اس کو اس کو برکت طا یہ نہیں پوچھا کہ عبد الرحمٰن ہمیں بلایا ہی کے اندر مدینہ کے اندر نکاح کے ہم سے حضور کو نہیں بلایا آپ نے نکاح کے اندر یہ نہیں کہا کہ آپ میری اس میں بلانا منع نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا کہ بلانا منع ہے کیونکہ فاطمہ کے کی نکاح میں حضور نے کہا تھا عمر کو بلاؤ بگر کو بلاؤ نکاح لیکن اس کے مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا اہتمام غیر معمولی کہ دنیا جہان سے رشتہ دار اکٹھے ہو رہے ہیں وہ امریکہ والے بھی آ رہے ہیں لندن والے بھی آئے شادی کیوں مؤخر ہے ایک نوجوان سے میں نے پوچھا شادی کب ہوگی تمہاری کہتے ہیں سب کچھ تیار ہے میں کہا پھر کسی چیز کا انتظار ہے کہتا ہے کب ہوگی کہتا ہے نو مہینے بعد میں کہا نو مہینے بعد کیونکہ بہن نے انگلینڈ سے آنا ہے اور بھائی نے امریکہ سے آنا ہے تو یہ سال سال شادیاں وہ بہن بھائی اپنے پروگرام سے آئیں گے اور اس بیچارے کی شادی اس کی وجہ سے موخر ہے تو جب وہ آئیں گے تو شادی میں شرکت ہونے سے بہتر نہیں کہ جب وہ آئیں تو گھر کے اندر آئی بھی ہے شادی ہو گئی بچہ بھی آ گیا ہو یہ زیادہ خوشی کی بات ہے بجائے کہ ان کا انتظار کیا جائے کہ وہ آئیں گے اور شادی میں شریک ہوں گے تو اس کی وجہ سے چیزوں کو تو اسی طرح ایک غذبے سے ایک موقع پہ غزوہ سے واپسی ہو رہی ہے ایک صحابی تھے ان کے پاس بڑا پرانا ایک اونٹ تھا ایک بوڑھا قسم کا کمزور سا اونٹ تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ ہے تو اب وہ لوگ چل رہے ہیں واپسی ہو رہی ہے وہ سب سے پیچھے رہ جاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بابا پیچھے رہ جا آپ تو اپنے ساتھیوں کی بڑی فکر کرتے تھے یہ تو نہیں کہ آپ کے پاس اچھی سواری تو آپ آگے چلے جائیں کمزور سواریوں والے آتے رہیں گے پیچھے سے آپ پیچھے گئے جا کر جابر سے پوچھا کہ جابر کیوں پیچھے رہ جاتے ہو رسول اللہ یہ ایسی مریل اونٹنی ہے چلتی نہیں ہے اسے سب سے پیچھے رہ جاتی ہے آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سوٹی تھی آپ نے ذرا سا ٹوکا لگایا اس اونٹنی کو وہ اونٹنی ایسی تیز ہوئی کہ سب سے آگے جا رہی ہے اب سب سے آگے آپ نے پھر اپنی اونٹی تیزی کا جابر ساتھ کیوں نہیں چلتے ہو کہ رسول آپ نے ایسے برکت کا ہاتھ اس کو لگایا رکتی نہیں ہے ابھی تو آپ نے اب یہ تو آپ اسکول کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تو آپ نے پوچھا جابر سے کہ جابر تم نے تم تم نے نکاح کر لی ان کی شاید بیوی کا انتقال ہوا ہوگا یا دوسری ان کا ہاں یار رسول اللہ میں نے نکاح کر لی تو آپ نے پوچھا کس سے نکاح کیا کماری سے کیا یا شادی شدہ نہیں کسی بیوہ یا متعلقہ سے کیا کہا یار رسول اللہ میں نے ایک بیوہ سے نکاح کیا تو آپ نے کہا کہ تم نے کنواری سے کیوں نہیں کیا کہنے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں میرے گھر کے اندر اور مجھے ایک ایسی خاتون کی ضرورت ہے جو میرے بہن بھائیوں کا خیال رکھ سکے کنواری لڑکی شاید نہ رکھ سکے اس لیے میں نے ایک بیوہ سے کی تو آپ نے کہا اچھا برکت کے دعا دی اب آپ سوچیں یہ مدینہ سے اکٹھے چلے تھے غزوہ کے اندر اور یہ جانے سے پہلے انہوں نے نکاح کیا تھا نہ مدینہ میں بتایا نہ جاتے ہوئے سفر میں بتایا نہ غذبہ کے اندر بتایا نہ واپسی پر بتایا وہ تو ویسی ان کی اوٹری اگر آگے پیچھے نہ ہوتی تو بھی, بھی نہ بتاتے تورن بات اس موقعے پر اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مہنگائی یہ صحابہ کے نزدیک کوئی بہت بڑی خبر نہیں تھی یہ کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں تھا جس کے اندر پورے شہر کا کوئی اطلاع ہونا بہت ضروری ہے آج کل ہمارے یہاں کیا ایسی لائٹیں لگائیں گے کہ پورے شہر کو پتہ چلے کہ ہمارے یہاں شادی ہے پورے خاندان کو کتنا ہم لوگ کہتے بھی ہیں یہ بات ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں پر یہاں پر شادی ہو رہی ہے نام و نمود ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایک دکھلاوا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے ایسی شادیوں سے برکت رخصر ہو جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم النکاح الکاحی ابھی ہم پڑھیں گے خطبہ نکاح کے اندر یہ روایت آپ نے سنیگی خود پر نکاح ایسرتاً کہ برکت کے اعتبار سے اعظم النکاح سب سے اونچا نکاح وہ ہوگا برکت کے اعتبار سے جس کے اندر کم سے کم مشقت ہوگی جس کو پشتوں کے اندر کڑاؤ کہتے ہیں کم سے کم کڑاؤ کم سے کم مشقت کم مشقت ہوگی نہیں آسانی کے ساتھ جو ہوگا اسے برکت زیادہ ہوگی جس میں لوگ خود بھی تنگ ہوں گے اپنے آپ کو بھی تنگ کریں گے دوسرے کو بھی تنگ کریں گے اور سارے ایک مشقت کے بعد اس عمل سے گزریں گے وہ نکاح برکت سے خالی ہو جائے گا تو ایک تو یہ چیز ہمیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ہم نے جو اسلام کا مزاج تھا شادیوں کے اندر نکاح کے اندر وہ ہمارے گھروں سے رخصت ہو چکا ہم نے اس کی بجائے کچھ ہندوؤں کی رسومات کچھ سکھوں کی رسومات اب تو میں نے سنا اس دن کے کوئی بدلا بتا رہا تھا مجھے تو اس کا نام بھی صحیح طرح نہیں آتا کہ ایک اور رسم کا نام کسی نے مجھے بتایا ہے اسلامات آد کی شادیوں کے اندر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں برائیڈل شاور کہتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز کہتے ہیں اس طرح کے لفظ کہ وہ یہ لازمن میرے خیال ہے عیسائیوں سے آیا ہوگا کہ وہاں سے یہ چیز آئی ہو ہم نے ابھی تک یہ سنا تھا کہ اسے یہ کیا کہتے ہیں ہندوؤں کی اور سکھوں کی رسومات ہیں خیر سے عیسائیوں کی رسومات یہ تک لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ چونکہ فلموں کے اندر وہ سنا ہے کہ وہ پھیرے ہوتے ہیں شادیوں کے اندر ہے ہندوؤں کی رسم ہے تو یہاں پر بھی سنا ہے کہ پھیرے ہوتے ہیں ہمارے مسلمانوں کی شادیوں کے اندر اور بھی جو جو جو چیزیں دوسری رسومات ہم نے ساری کھٹی کر دی اس کی وجہ سے اخراجات بڑھ گئے اس کی وجہ سے خرچے بڑھ گئے اور نقصان کیا ہوا کہ شادی عبادت نہیں رہی جب شادی عبادت نہیں رہی تو اس کے ساتھ جو برکات اللہ تعالی نے جوڑی تھی جو اس پر ملنی تھی وہ نہیں ملیں گی اس سے انسان فارغ ہو گیا اور یہ نکاح کی برکت ایسی ہے کہ یہ تو نسلوں پر چلتی ہے نکاح ہی کی برکات سے بابرکت نسلیں پیدا ہوتی ایسے ایسے ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں کہ اس سے پوری امت مسلمہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی لیکن جب وہ رسومات کی نظر ہو گئی اس سے عبادت کا اور روحانیت کے پہلو نکل گیا تو پھر وہ چیز ایسی نہیں رہے گی ہمارے بزرگوں نے اس کے اوپر بڑا جس کو کہنا چاہیے کہ نمونہ بن کر دکھایا ہے ان معاملات کے اندر لوگوں کو کیا ہوتا ہے لوگوں کو ایک مثال چاہیے ہوتی ویسے مجھے اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں ابھی میرے خیال ہے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے ایک ہمارے اسلام آباد کے بہت, بہت بڑے تاجر ہیں یعنی اسلام آباد کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کے بیٹے کا نکاح تھا ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ساری اولاد کو دین پر لگایا ابھی آپ کو یاد ہوگا ایک مہینہ پہلے ڈیڑھ مہینہ پہلے وہ اپنی جماعت لے کر ہمارے یہاں یہاں سیروزے کی آئے بھی تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ماشاءاللہ بچوں کو بھی عالم بنایا ایک بیٹا جو ہے وہ مولانا عالم صاحب کے مدرسے سے فارغ ہوا دوسرا بیٹا جو ہے وہ وہ دارالعمول کراچی سے فارغ ہوا تو ان کے بیٹے کا نکاح تھا تو ان کا بڑا کئی جگہوں سے متبوایا کہ جی آپ آئے ہم نکاح میں بےان نکاح نہیں بلکہ ولیمہ تھا اس کا بیان کریں تو وہ جو ولیمہ تھا وہ ظاہر بات ہے ولیمہ جو ہے وہ تو اپنی حیثیت کے موافق بندہ کرتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا صحابی نے جب ان کو بتایا نا کہ یا رسول اللہ میں نکاح کر لیا جب میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تو حضور نے فرمایا کہ اولن ولو بشاتن شاطن اولن کو مطلب ولیمہ کر لینا ولو بشاتن چاہے ایک بکری کا بچہ ذیبہ کر دو اس کے اندر ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ذبح کر دینا بے شک تو لیکن ولیمہ کر اگر تمہاری توحفی ولیمہ حیثیت کے مطابق ہوتا تھا میں نے سب بتایا کہ چونکہ وہ بڑے تاجر ہیں تو اسلام آباد کے سارے بڑے بڑے تجار اور بڑے بڑے بزنس مین انڈسٹریلسٹ سارے جمع تھے ولیمہ کے اندر لیکن ولیمہ ایسا تھا ایک تو اتنی زبردست پردے کا نظام تھا بالکل نہیں پتہ چل رہا تھا کہ خواتین کہاں سے آئیں ہیں اور کہاں گئی ہیں ایک الگ ان کا نظام تھا بالکل ان کو اتارنے کا نظام جانے کا ان کی آوازیں بھی نہیں آ رہی تھیں کہیں پر خالص جو مردانہ نشست تھی اس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بیان انہوں نے میرا رکھا ہوا تھا میں نے آدھا پورا گھنٹہ وہاں پر بیان کیا اور اس میں ماشاءاللہ جہاں اتنے بڑے بڑے تاجر تھے صنعت کار تھے وہاں علماء کی صلیحہ کی تبلیغی جماعت کے لوگوں کی ان کی بھی بڑی تعداد اس کے اندر موجود تھی وہ ولیمہ ولیمے سے زیادہ کوئی دینی تقریب لگ رہی تھی ایسے لگتا تھا جیسے سارے لوگ اور جتنے لوگ اس سے اٹھے میں نے مجھے فردن فردن جو لوگ میں نکل رہا تھا مل رہے تھے مختلف لوگ تو ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے ہمارے لیے بڑی مثال قائم کی کہ اتنے پیسے والا ہونے کے باوجود کہ اگر یہ چاہتے تو جو جو بڑی سے بڑی شادی ہو سکتی ہے والی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ایک مثال قائم کر دی کہ اب ان سے جو لوگ حیثیت میں کم ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اتنی حیثیت والے لوگ بھی اس طریقے کے ساتھ شادیاں کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں پھر. تو وہ لوگ بڑے بابرکت ہیں جو اس میں مثال بنیں گے جو یہ ثابت کرے کہ حیثیت کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے ہاں دیہات کے اندر دیہاتی لوگ سادے سے ہوتے ہیں تو کسی نے کسی سے پوچھا کہ شادی اپنے بیٹے کی ہے تو کیسی شادی کروگی گی خاتون سے پوچھا تو کہنے لگی اگر پیسے ہوئے تو اچھے طریقے سے کریں گے نہ ہوئے تو شریعت پہ کریں گے تو یہ جو یہ, یہ ترتیب نہ ہو انسان کی یعنی الفاظ ہی اس کی یہ تھے کہتے ہیں کہ اگر پیسے ہوئے تو خوب طریقے سلیقے سے کریں گے پھر تو نہ ہوئے تو پھر شریعت پہ کر لیں گے تو یہ شریعت ایسی مجبوری کا نام نہیں ہے شریعت پورے اختیار کا نام ہے کہ آپ کے پاس پورے ہر چیز پوری سوری ہو اس کے باوجود آپ یہ سوچیں کہ نہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ اور اس کے رسول کو میں اس پہ راضی اور لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور مثال بننا ہے کہ ہمارا ہمارے ہاں نام و نمود سے بالکل پاک رسومات سے بالکل پاک کیسے یہ تقریبات ہو سکتی ہیں اس میں جو مجھے بڑی تعجب بھی ہوتا ہے بڑا رشک بھی آتا ہے ہمارے بزرگوں میں سے شیخ الحدیث مولانا محمد ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی فضائل اعمال سے تعلیم بھی ہوتی ہے اور ان کے تصوف اور سلوک کا سلسلہ بھی بڑا پھیلا ہوا ہے انہوں نے اپنی اپنی آپ لکھی ہے اور اپنی اس آپ کے اندر اپنی بچیوں کی شادیوں کی ترتیب لکھی اتنی دلچسپ ہے کہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے اگر آپ اس کو پڑھیں ان کی آپ کے اندر انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اپنی بچیوں کی شادیاں ایسے طریقے سادگی کے ساتھ کی کہ شادی کرنے کے اندر یعنی نکاح اور رخصتی کے اندر اور دو رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ مشقت نہیں ہوئی اس کے اندر جیسے دو رکعت نفل پڑھ لی کہتے ہیں ہمارے محلے کے اندر ایک عالم ایک آدمی تھے بزرگ حکیم تھے حکیم ایوب صاحب نام تھا ان کا وہی سہارنپور کے اندر تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے انہوں نے کئی دفعہ میری بیٹی کے لیے رشتے کا کہا تھا ایک دن میں من نماز کے لیے آیا تو میں نے دیکھا کہ حکیم صاحب نظر آ گئے مجھے میرے دل میں آیا کہ ٹھیک ہے ان کو رشتہ دے دیے میں نے حکیم صاحب سے پوچھا حکیم صاحب بیٹا ہے دلی مسجد نہیں ہے عصر کی نماز کا وقت کہا ان کا ہاں جی بیٹا میں بیٹے کو بٹھانا نماز کے بعد تو کہتے ہیں وہ میں بیٹے کو بٹھوا دیا ان کو نہیں پتا رشتہ تو انہوں نے پہلے مانگا تھا تو کہتے ہیں میں نے نماز جیسے ہی ختم ہوئی امام نے جسابی اپنے عصر کی نماز پڑھی میں نے کہا بھائی لوگوں سے کہا دو منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ نکاح ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا آ جاؤ بھائی لڑکے کو بلایا سامنے خود ہی میں نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور میں نے وہ نکاح پڑھایا لڑکے ایجاب قبول کیا جو انہوں نے کہا کہ مہر ہے وہ مہر طے ہو گیا میں گھر گیا بیوی بی کو بھی نہیں پتا اور بیٹیوں کو بھی نہیں پتا میں نے بیوی بی سے کہا کہ یہ بیٹی کا نام لیا کہ اس کے کپڑوں میں سے ہاں کہتے ہیں میں جب جا رہا تھا رستے کے اندر ایک رقشے والا جو واقف تھا وہ گزر رہا تھا میں نے کہا اس کو بات سنو مغرب کی نماز پڑھ کے ذرا میرے گھر آ جانا تو کسی گھر جانا تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا مغرب کے پاس میں نے بیوی سے کہا کہ یہ جو اس بچی کا نام لیا کہ اس کے گھر میں جو کپڑے موجود ہیں ان میں جو اچھا کپڑا ہے سب سے بہترین کپڑا اس کے پاس ہے وہ اس کو پہنا دو رقشے والا مغرب کے بعد آئے گا تو میں نے اس کو جا کر اس کے شوہر کے گھر چھوڑ کے آنا تو بیوی حیران کہ یہ کیا کیا کہتے ہیں مجھے پہلے شیخ نے لکھا ہے کہ میں نے وہ بیوی فوت ہوئی شیخ کے بعد میں کہا کہ میں نے اس موقعے پر ایک ایک سخت جملہ کہہ دیا تھا جس کا مجھے اب افسوس ہوتا ہے میں نہ کہتا جب میں نے بیوی بی سے یہ کہا تو بیوی بی نے مجھے کہا آپ مجھے کچھ دن پہلے بتا دیتے تو میں کوئی کپڑے بنوا لیتی اس کے لیے تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا تو کیا یہ ننگی پھر رہی ہے کپڑے نہیں پہنے ہوئے اسے کہتے ہیں وہ مجھے بعد میں خیال آیا کہ یہ سخت بات مجھے نہیں کہنی چاہیے لیکن مجھے اس بات اس کا کپڑے بنوا دیتی میں کپڑے تو ہیں اس کے پاس ایک جوڑا پہناوا بھی یا کئی جوڑے اس کے بکسے میں بھی رکھے ہوئے تو بس اور کپڑے کی کیا ضرورت ہے شادی پر بنوانے کی کیا میں تو جیسے مغرب کے بعد میں نے رقش میں بٹھایا اور جا کر اپنی بیٹی کو اسی محلے میں تو رہتے تھے دو چار گلی آگے پیچھے ہوں گے وہاں جا کے اس کو چھوڑا یہ ٹوٹل شادی تھی اب ذرا اس کا موازنہ اپنی شادیوں سے کرے یعنی اثر عصر کے وقت دل میں خیال پیدا ہوا اور عشاء سے پہلے پہلے دلہن اپنے گھر پہنچ چکی تھی ایسی اگر ہم نہ بھی کر سکیں یہ بہت پرانی بات نہیں میں نے کو کوئی صحابہ کا نہیں سنایا صاحب کا انتقال 1982 کے اندر ہوا کے اندر تو یہ قصہ ہوگا ففٹیز کا ہوگا سکسٹیز کا ہوگا کوئی اتنی اتنی قبل مسیح کی آپ کو قصہ نہیں سنایا کہ وہ ہزاروں سال پرانی داستان تھی اسی دور کی بات ہے اتنا اگر ہم نہ بھی کر سکیں اقبل تو یہی اصل تو یہی ہے جو افرمات ہے کہ جو میرا یہ معمول تھا کہ میں بیٹیوں کو کچھ نہ کچھ جہیز دیتا تھا لیکن وہ جہیز کے نام پر نہیں دیتا تھا اب جہیز جا رہا ہے بلکہ جو چیزیں میں نے دینی ہوتی تھیں وہ شادی کے آگے پیچھے کسی بھی وقت ان کے گھر بھجوا دیتا تھا جہیز کے نام پر جہیز کی حیثیت کے ساتھ میں نے کوئی چیز اس طرح کر کے نہیں بھیجی ان کے ساتھ بعد میں بھیجوا دی کہتے ہیں وہ اور کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کو میں نے کھلی اجازت دی تھی بڑا بڑی محبت بھی تھی بڑی نیک بھی تھی وہ کہا میں نے کہا کہ جو چیز تمہیں ضرورت ہو میرے گھر سے لے کر جانا چاہو تمہاری جب مرضی آؤ یہ نہیں کہ اب جہیز دے دیا تو اس کے بعد کچھ نہیں جب بھی تمہیں کچھ چاہیے ہو میرے گھر سے تم اٹھا کر لے جاؤ تمہارا یہ بے تکلف زندگی ہوتی ہے اور اس سے راحتیں پیدا ہوتی ہیں وہ جن کی یہ شادی کا میں نے قصہ سنایا ہے وہ آج حضرت وہ مولانا عاقل صاحب وہ آج شیخ اور مولانا مولا زکریہ صاحب کی جگہ سہارنپور کے مدرسے کے شیخ اور وہی ہیں یہ وہی داماد ہے برکت ہوتی ہے نا برکت ہوئی ہے اس کے اندر اتنے نامور باکمال سسر کے جانشین وہی بنا بنائے جس کی شادی اس طریقے کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ ایک بابرکت نکاح اس کو کہتے ہیں اس پر ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں مثالیں بھی قائم کرنی چاہیے کہ کیسے آخری بات جس پر میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کبھی نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا یہ خطبہ بھی کوئی واجب نہیں ہے یہ سنت ہے اگر خطبہ نکاح بھی نہ پڑھا جائے نکاح تب بھی ہو نکاح کل کتنی دیر کا کام ہے ایک مرد ایک عورت جن کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے اور دو گواہ اور بندہ اپنا نکاح خود بھی پڑھا سکتا ہے اس لیے کوئی نکاح خوان کے نام سے کوئی ہماری ضرورت بھی نہیں ہوتی اس کے اندر کسی مولوی قاضی مفتی کی بھی ضرورت نہیں تو وہ ایک اس نے نکاح ایجاب اور قبول ہے خطبہ سنت ہے پڑھ لے تو اچھی بات ہے نہ پڑھے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے اور کیا ہوا ایک دو نکا گواہ چاہیے یا دو مرد ہوں گے یا ایک مرد اور دو عورتیں ہوں گی تو اتنے گواہ اور اس کے اوپر نکاح ہو جاتے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اگر کسی کی حیثیت ہو اور وہ ایک چھوٹا موٹا مختصر سا اپنی حیثیت کے موافق کوئی ولیمہ کرنا چاہے تو کر لے نہیں کرنا چاہتے یہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر یہ تو ٹوٹل جس طرح کہ یہ مسلمانوں کے سارے معاملات جو اللہ کی طرف سے ایسے ہی ہیں یہ تو شادی یہ نکاح ہے جنازہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے دیکھیں جنازہ کل کتنی دیر میں پڑھا جاتا ہے آپ نے کبھی گھڑی کے حساب سے اندازہ لگایا کہ جنازہ میں کتنی دیر لگتی دو منٹ بھی نہیں لگیں گے اس کے چار تقبیریں ہیں ایک درود شریف ہے ثنا ہے اور ہے بس ٹوٹل یہ چیز یہ ہے ایک مسلمان کا حق کہ وہ جنازہ ہو گیا اب جائیں اس کو قبر کے اندر ڈال دیں اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اب اثار ثواب کرتے رہے اپنے طریقے سے کچھ پڑھ کے بخش دیں یا کوئی کسی کو کچھ اِسال ثواب اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے لیکن ہم نے دیکھیں جنازوں کو کیا موت کو کیا بناتی ہے کیسے اس کے اوپر دعوتیں واجب ہو گئی کیسے اس کے تیجے اور چالیسویں اور دسویں اور فلانے اور ہر جمعرات اور ہر فلانا بعض گھروں میں یہ رواج ہے بعض عاتوں کے اندر کہ ہر جمعرات منائی جاتی ہے پھر سارے رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں پھر دیکھیں چڑھتی ہیں پھر کھانے ہوتے ہیں کیا یہ جی جمعرات ہے مرنا نا وہ مصیبت ہو گیا کہ بندہ مر گیا پیچھے والوں کو مصیبت ڈال گیا کہ اب چلو جی اور بڑا اس کو فخر سمجھا جاتا ہے کہ ایک سال تک دیکھیں کھڑکائیں گے ہیں انہوں نے کیوں وہ بندہ مرا ہے جی یہ موت ہے بندہ مرے تو پیچھے والوں کو تو مصیبت میں نہیں ڈال دیا تو اس کے لیے یہ ہماری وہ چیزیں جو ہم لوگوں نے شامل کی ہیں یہ دین نہیں تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں تھی تعلیمات میں سادگی تھی تعلیمات کے اندر آسانی تھی تعلیمات کے اندر سہولت تھی تعلیمات سن میں سنت تھی تعلیمات میں برکت تھی بدقسمتی سے آج وہ ہمارے اندر موجود نہیں اس بات کی ہمیں نیت اور ارادہ کرنا چاہیے اپنے اپنے دائرہ کار میں جہاں جہاں پر ہم لوگ ہیں اس کے اندر ہم سادگی کو اپنائیں گے اس کی نیت کرتے ہیں نا سارے انشاءاللہ اللہ اللہ عمل کی توفیق نصیف اللہ اور نکاح پڑھتے آگے آ جا ہمارے دوست ہیں مولانا سات صاحب ان کا نکاح ہے ماشاء اللہ مالیہ خوشی کی بات بھی یہ بہت زیادہ اپنے جس طرح گھر کی اور اپنے بچوں کی خوشی ہوتی ہے اس طرح ان کے لیے ہماری خوشی کی بات ہے ادھر آجا سامنے آپ بالکل سب لوگ سامنے وہ جو آپ لڑکی کے والد ہیں آپ باہر کیا کہ نظر نہیں کال ٹھیک آپ کی طرف سے مجھے بکانا تھا کتنا پڑھا دوں آپ کی طرف سے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 وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مقنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي وفي رواية ومن رغب عن سنتي فليس مني نادر حسین صاحب آپ نے اپنی صاحبزادی شماءہ ناز صاحبہ اس نام سے آپ کی دوسری بیٹی نہیں ہے آپ نے وہ بروز مہر دو لاکھ چوراسی ہزار روپے کے جو زیورات کی شکل کے اندر یہ معجل ہے سارا مہر معجل اس مہر شریعت محمدی کے مطابق مولانا ثاقب شباب صاحب کے نکاح نے دے دی جی کہیں دے دی جی جی جی جی جی مولانا ثاقب شباب صاحب آپ نے نازر حسین صاحب کی صاحبزادی شمائلہ ناز صاحبہ کو بوض دو لاکھ چوراسی ہزار کے زیورات کی شکل کے اندر جو مہر معجل ہے بشریعت محمدی کے مطابق اپنے نکاح کے اندر قبول کیا, جی کیا ماشاء اللہ دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین اور آقبۃ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكورن المخاسرين ربي اخفر ورحمنا تخير الرحمنين ربي اخفر ورحمنا تخير الرحمنين يا الله ويا رحم الرحمنين يا دل جلال الإقرام هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيوة شريطة ہمیشہ اور ہر موقع کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور سیرت کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یہ جبھی نکاح ہوا اس نکاح کو دونوں افراد کے لیے بھی اور دونوں خاندانوں کے لیے بھی انتہائی برکت اور سعادت کا باعث بنا ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور مدت پیدا فرما آپس کے اندر اتحاد اور اتفاق نصیب فرما ہر قسم کے اختلاف اور فتنے اور انتشار سے ان کی حفاظت فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی عبادت کے ساتھ جتنی برکتیں اور خیریں جوڑی ہیں یا اللہ ساری کی ساری ان کو نصیب فرما اور ہر قسم کے فتنوں سے ان کے حفاظت فرما اس نکاح کو ان کے لیے انتہائی سعادتوں برکتوں رحمتوں کا باعث بنا دونوں خاندانوں کے لیے بنا آپس میں جوڑ اور محبت نصیب فرما تقوی کی زندگی نصیب فرما یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض پہچان کر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا الرّمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اسی طرح اپنے نکاح سادگی کے ساتھ مساجد کے اندر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آرین و حاد النکاح وجہ مساجد آپ نے فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مسجد کے اندر کیا کرو ہمیں اسی طریقے کے ساتھ اپنے نکاح مساجد کے اندر کرنے کی توفیق نصیب فرما ہر قسم کی رسومات سے فضول خرچی سے نمود و نمائش سے اور تکلیف اور مصیبت سے ہماری ہر قسم کی تقریبات کو اس سے پاک فرما دے بے پردگیوں سے اور دیگر جو خرافات ہمارے معاشرے میں داخل ہو گئی ہیں یا اللہ اس سے پاک و صاف کر کے ہمیں خالص صحابہ کرام کی طرح خالص دین نصیب فرما آسانیوں والے کام کرنے کی توفیق نصیب فرما سہولتوں کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحمرحمین سب کو اور ہمارے تمام جاننے والوں کو جو بھی جہاں پر بھی موجود ہیں یا اللہ ان کو تمام خیر اور برکات سب کی زندگیوں کی نازل فرما سب جتنے بھی لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے ہے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اور یا اللہ یارحمرحمین ہمارے والدین کی مغفرت فرما جو ان کے اندر زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما ان کو جنت کا دروازہ سمجھ کر یا اللہ یارحم الرحمین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما وصل صلی اللہ تعالیٰ خیری خلقی محمد و علیہ وصحب اجمعین برحمتِ یارحمرحمین میری طرف سے جو مستورات بھی نشیف لائی کے سے ان کے سسرال سے اور جو حضرات آئے سب کو بہت بہت مبارک ہے